ایسا دنیا میں نہیں ہوگا اور یہ اللہ جانوں کی شان خلاطیت کے خلاف ہے کہ وہ دنیا میں انسان تو بھیجے اور ان کا رشتہ نہ بھیجے انسان پیدا کرے اور ان کے وسائل نہ پیدا کرے یا انسانوں کی پیدائش میں ایسی بہترتی بھی کر دے کہ جس سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے اور دنیا جو ہے وہ انسان اور یہ اللہ پاک نے اس کو انسانوں پر اس پلاننگ کو چھوڑا اگر ہو ایسا ہوتا تو شریعت اسلامیہ اس بات میں کبھی بھی انسانوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی نہ کرتی ہمیں اس بارے میں قرآن بڑے واضح حکم دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح تعلیمات دیتے کہ دیکھو یہ چیز اللہ پاک نے تمہارے اوپر چھوڑی ہے تم نے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے ہمیں افراد کی منصوبہ بندی کا نہیں کہا گیا ہم وسائل کی منصوبہ بندی کا کہا گیا کہ وسائل کی منصوبہ بندی آپ لوگ ضرور کریں آپ سوچیں کہ یہ یعنی ماہرین معیشت کا کام یہ نہیں ہے کہ معیشت کے مطابق انسانوں کو کٹ ٹو سائز کرے ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو دیکھ کر معیشت کے اسباب کو پیدا کرے یعنی یہ جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ درزی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے مطابق لباس سلواتے ہیں لباس کے مطابق اپنے جسم نہیں بناتے کہ اگر آپ کہیں کہ درزی نے میری آستین لمبی کر دی ہے چھوٹی کر دی ہے تو چلو میں ذرا ہاتھ کو بھی چھوٹا کر دوں اپنے تاکہ وہ آستین کے برابر ہو جائے اگر میرا پائنچا لمبا کر دیا تو ذرا ٹانگ چھوٹی کر دوں تاکہ پائنچے کے اندر آ جائے یہ کوئی ایسا نہیں کرتا اگر میں نے ٹوپی پہنی ہے میرے سر پر نہیں آ رہی ہے تو چلو سر تھوڑا چھوٹا کروں سائیڈوں سے اس کی تراش خراش کروں تاکہ ٹوپی اس میں آ جائے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے ٹوپی کو صحیح کریں کرتے کو صحیح کریں پائنچے صحیح کریں ایسے ہی معیشت اور انسانوں کا معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا کہ معیشت کے وسائل کو دیکھ کر آپ انسانوں کو سکیڑنے کی بات بلکہ انسانوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ معاشی وسائل کیونکہ یہ یقینی نصر قطعی سے ثابت ہے کہ جتنے انسان اس دنیا میں ہے ان کی معیشت کے اسباب ان سے پہلے اس دنیا کے اندر موجود ہیں آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں وہ ان وسائل کو جن کو انسانیت استعمال نہیں کر رہی جو اس کے استعمال سے باہر ہیں وہ کتنے فیصد ہیں اور دوسری بات اس میں یہ جو میں نے اس میں عرض کیا کہ اس مسئلے کو اگر صرف آپ معاشی وسائل کے اعتبار سے اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو بالکل اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی کمی اور زیادتی کا ان کی معیشت کی بہتری اور اور بدتری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس پر آپ خالص اکنامکس کی اصطلاحات میں آپ خالص دنیا کے اداد و شمار کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پوری ڈیٹیل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر کہ کیا افراد زیادہ ہو جانے سے معیشت سکڑتی ہے اور افراد کم ہو جانے سے کیا معیشت پھیلتی ہے اس پر یہ بالکل ایک ایسا فرسودہ نظریہ ہے جس کو دنیا نے اٹھا کر پھینک دیا وہ میں اس رپورٹ کو بھی نہیں لا سکا پاکستان میں یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایک, ایک مغربی ماہر کو 1953 میں کالنگ کلاک کو بلایا گیا تھا پاکستان نے کچھ آبادی کے مسائل کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے ان کی رپورٹ اگر مجھے موقع ملا میں کسی اگلے موقع پر آپ کے سامنے اس کا پورا ٹیکسٹ پڑھوں گا جو انہوں نے رپورٹ پیش کی اور جو جو موجود ہے ہمارے ہاں نائنٹین ففٹی تھری کے اندر اس میں یعنی ایک غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہتا ہے کہ جو آپ لوگ یہاں پر جن چیزوں کو سوچ رہے ہیں کہ ہم آبادی کو کم کر کے وسائل کو بہتر کر لیں گے اور لوگوں لوگ معیار زندگی کو بلند کر لیں گے اور لوگوں کی ضروریات پوری کر لیں گے یہ خیال لفظ اور احمقانہ ہے اور کہتا ہے کہ ماہرین معیشت کا کام یہ نہیں ہے اور نہ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ والدین کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے اور یہ نہ حکومت کا کام ہے اس کی رپورٹ میں لکھا ہے اسے لفظ وزیراعظم نے استعمال کیا اسے یہ پرائم منسٹر کا کام بھی نہیں ہے اس 1953 میں اور نہ یہ ماہرین معیشت کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ سجسٹ کریں والدین کے لیے کہ اب حالات یہ 2010 کی دہائی چل رہی ہے اس میں آپ لوگ دو بچے پیدا کریں پھر جب آبادی کم ہو جائے تو پھر وہ آپ کو نئی ایک آرڈیننس جاری کیا جائے کہ باپ تین بچے پیدا کریں باپ چار پیدا کریں یہ ان کا... ان کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی آبادی ہے اس آبادی کے لیے اپنی معیشت کے موجودہ وسائل کو بروئے کار لانے کی صورتیں اختیار کریں یہ ان کا کام کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں اتنے اس میں سے استعمال ہو رہے ہیں اب پاکستان ہے اب وسائل پیداوار میں سے زمین ہے آپ کو پتا ہے ہم لوگ سنتے ہیں اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ ایکڑ زمین آپ کی بنجر پڑی ہوئی ہے تو آپ کا کام اس بنجر زمین کو انسانوں کے کام میں لانے کے منصوبے بنانا ہے تاکہ وہ انسانوں کے کام آ سکے اور جتنے اس قسم کے آپ کے وسائل آپ کی مادنیات ہیں آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ جہاں جہاں پر پڑی ہیں اور آپ کی ان تک رسائی نہیں ہے اپنی سوچ اور فکر کو ان چیزوں کے ایکسپلور کرنے میں ان کے دریافت کرنے میں ان کو انسانیت کے اور اپنی قوم کے کام میں لانے کے منصوبے بنانے کے یہ ہمارا کام یہ ہمارا کام نہیں کہ دنیا میں انسان کتنے آنے اور کتنے ہمیں ضرورت کتنے کی ہے اور باقیوں کی آمد و رفت کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا لمٹ کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں یہ وہ ایک ایسا لا حاصل قسم کی ہم نے ایک مہم اپنے لیے کی ہے جس کا نتیجہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ اس کے اوپر وہ وہ قائم ہوگا اور آخری بات اس پر یہ کہ انسانی تاریخ کا جائزہ لیجئے اور آج انسان اگر تعداد میں بڑھ چکے ہیں تو کیا ہمارا اپنا مشاہدہ کیا ہے وسائل پیداوار اور انسانوں کا معیار زندگی بگ گزرنے کے ساتھ بڑھا ہے یا گھٹا ہے آج آپ لوگ جن سہولیات کو انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ کیا آپ کے والد اور دادا کر رہے تھے تو وہ تو کم تھے ان کی تعداد تو کم تھی آج آپ کے پاس جتنی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد میں کھانا اپنے استاد صاحب کے ساتھ کھاتا تھا تو وہ کھانا کھاتے ہوئے بڑا شکر ادا کرتے تھے کہتے تھے دیکھو اللہ کی نعمت دیکھو ہم گندم کی روٹی کھا رہے ہیں میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ گندم کی روٹی پر شکر مطلب روٹی پر روٹی تو گندم ہی کی ہوتی ہے تو انہوں نے میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں نے کہا جی روٹی تو سبھی گندم کی کھاتے ہیں آپ یہ گندم کو خاص طور پہ ذکر کرتے کہتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو اب ہم گندم کی کھاتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گندم تو امیر لوگ کھاتے تھے ہم تو مکئی کھاتے تھے جوار کھاتے تھے باجرا کھاتے تھے غریب لوگ جو ہیں وہ یہ دوسرے غلے استعمال کرتے تھے گندم ایک امیرانہ خوراک سمجھی جاتی تھی کہ امیر لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں غریب لوگ دوسرے غلوں کی روٹی کھاتے ہیں تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہم نے تو وہ دور ہی نہیں دیکھا کہ جب لوگ غربت کی وجہ سے جمار کی روٹی کھاتے ہوں یا مکئی کی روٹی کھاتے ہوں یا باجرے کی روٹی کھاتے ہوں آج کل جب آپ لفظ روٹی کہتے ہیں تو اسے گندم ہی مراد ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی تعداد بڑی ہے تو گندم کی پیداوار بھی بڑی ہے اور اگر آپ اس کے اداد و شمار کی طرف چلے جائیں تو فی ایکڑ پیداوار گندم کی آج سے پچاس سال پہلے کتنی تھی اور آج کتنی تھی آج کتنی ہے آپ کسی زمیندار سے پوچھیں کہ آج سے چالیس سال پہلے تمہارا ایکڑ کتنی گندم دیتا تھا آج کتنی دیتا ہے؟ میرے میرا خ... چونکہ ننیال ندیان دونوں زمیندارانہ پس منظر ہے زمینوں باغوں کے, کے لوگ ہیں تو ہم تو ہمیں ہم سو سو ایکڑ ایک سو سو من ایکڑ سے لی جا رہی ہے <تصفح> ایک ایکڑ سے تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے چالیس سال پہلے میں زمیندار کہ سو ایکڑ سو ایک ایکڑ سے سو من گندم اس کو ملے گی تو وہ کیا وجہ اس کی کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اخل، افراد پڑھیں گے ہر چیز اس کے نتیجے بڑھے گی اس لیے انسان کو اپنا ایمان اور عقیدہ رزق کے معاملے میں اللہ پاک پر رکھنا چاہیے اور وسائل میں کو پیدا کرنے کی جو اپنی صلاحیت اللہ پاک نے اس کو دی ہے اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے یہ ہمارا کام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سونپا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے